ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي یا و و و و و کے بعد السلامی کرام تمام تعریف اللہ وسلم شریف کے لیے سوریا نام میں جو ایک مسئلہ زہر بحث رہا وہ یہ تھا براہ ہی ملی حبی آذر خدو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب سے کہا جس کا نام آذر تھا کہ تم بتوں کو خدا بناتے ہو یہاں پر یہ مسئلہ ذرا توجہ کے ساتھ سوال فرمائیے کہ قرآن جو یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب سے کہا کہ تم بتوں کو کیوں خدا بناتے ہو تو آیا یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مراد ہیں یا کوئی اور مراد تو یہ مسئلہ ذہن نشیں کر لیجیے کہ انبیاء کرام اور خصوصا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک جن کی پشتوں سے منتقل ہوا ان میں کوئی کافر کوئی مشرق کوئی ملحد کوئی زندی نہیں تھا بلکہ تمام مومن اور تمام مواقع تو ہی پرست تھے اور یہاں پر جو قرآن نے یہ کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ابراہیم علی ہی تو یہاں مفسرین ابی کا معنی چچا کرتے ہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آدر سے کہا ورنہ آپ کے والد کا نام طارق تھا اور قرآن نے جو اب کا لفظ استعمال فرمایا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہے، کے والد نہیں ایک بات بات دوسری یہ ذہن کر لیجیے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کسی کافر سے پیدا نہیں کیا بلکہ تمام موحد اور مشرق تھے قرآن مجید فرقان حمید کے بے شمار آئے کریمہ اس کی تفسیر پر ہے میں پہلے دو آئے کریمہ اس کے ثبوت میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد حضرت گرامی اس آئے کریمہ کی تشریح پر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی عظمت کو اللہ رب الماتا ہے کہ النبی کا ہی نقوب و تقلبہ کہ محبوب لوگ چاہے کچھ بھی کہیں کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا لیکن محبوب تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا الربی کہ نا تخوم محبوب جب تم قیام کرتا ہے تیرا رب تجھے جب بھی دیکھتا ہے وہ تکلب کف اور جو تو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تب بھی تیرا رب تجھے دیکھتا ہے یہ اس کا لفظی معنی ہے لیکن مفسرین کے بادشاہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ساد رسول فرماتے ہیں کہ وہ تقلب کفر ساجدید تیرا سجدے کی حالت میں منتقل ہونا ہے فرماتے اس سے مراد یہ ہے کہ تیرا نور جن کی پشتوں میں منتقل ہوا ہے وہ تمام ساجدین یعنی مومنین تھے یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ محبوب تو اب لوگوں کے سامنے موجود ہے تو تیرا رب تجھے نہ دیکھے ارے تیرا رب تو تجھے اس وقت دیکھ رہا تھا کہ وہ تکلبا کپڑی ساجدی کہ جب تو اپنے باپ داداؤں کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا کہ جب تو اپنے باپ دادا کی پشتوں میں ایک والد کی پشتے دوسرے والد کی پشتے دوسرے والد کے تیسرے والد, والد کی پشتیں تو محبوب تیرا رب تجھے تیرے والدین کی پشتوں میں دیکھ رہا تھا آج تو لوگوں میں موجود ہے تو تیرا رب تجھے کیسا نہیں دیکھا تو الربی را کا ہی نا تخوب وَتَقَلُّبَتَ فِي السَّاجِدِينَ حضرت عبداللہ ابن بات فرماتے ہیں السَّاجِدِينَ عَيِّ الْمُؤْمِنِينَ کہ حبیب تیرا نور جن مؤمنین کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا اللہ ان پشتوں میں تجھے دیکھ رہا تھا یہ آیتِ سے حضرت عبداللہ ابن عباد نے سرکار کے تمام آبا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ پچھ نور منتقل ہوا ہے تو کس کا دل گردہ ہے تو کافر کہے ماذا اللہ؟ قرآن کیا کہا نور ان ساجدین ان مومن کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا اللہ نے تجھے اس وقت بھی دیکھا ہے ایک بات اس آیت کریمہ میں کسی مفسر کا حوالہ نہیں بلکہ میں نے امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس جو سید الم ہے سید المفسرین ہے اور ان کا مقام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن اور تفسیر کے لیے ان کی طرف اپنی امت کو رجوع کے لیے کہا ہے تو یہ ساد رسول ہے انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان ثابت کیا ایک بات دوسری بات یہ کہ مومن کیا ہے اور کافر کیا ہے تو قرآن کہتا ہے الحدگ مومن خیرمن مشرق کہ مومن جو ہے وہ عبد مومن جو ہے مومن بندہ جو ہے وہ مشرک سے خیر ہے بہتر ہے یعنی قرآن نے ہمیں خطاب کرنے کا طریقہ دے دیا یا فہم دے دیا کہ بندے تو سارے ہیں اللہ کے لیکن بعض اس میں بہتر ہے بعض مرے ہیں مومن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ خیر ہے بہتر ہے کس سے مشرک سے مشرک کے مقابلے میں یہ افضل ہے یہ آلہ ہے یہ قاعدہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے قرآن مشرک کو خیر نہیں کہتا کس کو خیر کہتا ہے مومن کو خیر کہتا ہے اب دیکھیے اتنی سی بات میں بھی سمجھ لیتا ہوں قرآن پڑھ کر آپ بھی پڑھ لیتے ہیں تو جس کے قلب تفصیل پر قرآن اترا ہو میرے آقا معلم کائنات اس کے علوم قرآن اور آپ کے خام قرآن کا کیا مقام ہوگا اب قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن خیر ہے مومن بہتر ہے قرآن نے مومن کے لیے خیر کا لفظ استعمال فرمایا مشرق کے لیے خیر کا لفظ نہیں فرمایا کافر کے لیے خیر کا لفظ نہیں فرمایا اب سرکار سے پوچھا گیا حضور آپ کے والدین کیسے ہیں آپ جن میں منتقل ہوئے وہ کیسے ہیں تو سرکار اس طرح السلام اپنے شجر نصر کو کن لفظ میں بیان کرتے ہیں اپنے والدین کو کس لفظ میں یاد کرتے ہیں اپنے آبا و اجداد اپنے شجرائے کاملہ کو کس طرح بیان فرماتے ہیں تو ترمیدی شریف عدیث سرکار فرماتے ان اللہ خلق خلق اللہ نے جب کائنات بنائی فجعلنی فی خیر فرق اللہ نے مجھے سب سے خیر والے گروہ میں رکھا ابھی میں نے بتایا ہوں آپ کو کہ خیر مومن کو استعمال ہوا ہے مشرق کے لیے خیر استعمال نہیں ہوا سرکار فرماتے جب اللہ نے گروہ بنائے تو مجھے سب سے خیر والے گروہ میں رکھا سب سے بہترین گروہ میں رکھا پھر سکا فرماتے خیر القبائل جب اللہ رب العزت نے قبیلے بنائے کی خیر قبائل تو اللہ رب العزت نے مجھے خیر والے قبیلے میں رکھا جب اللہ نے خلق بنائی تو مجھے خیر والے خلق میں رکھا جب اللہ نے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا سما خیر ابو تھی اللہ نے مجھے خیر والے گھرانے میں رکھا پھر سرکار اپنے صحابہ سے کہتے ہیں نی خیر میں بہتر ہوں فانا خیر و نفسن وہ خیر نسب میرے صاحبہ میں تم سے ذات کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں اور نصب کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں اب سرکار اپنے نصب پر فخر فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میں نصب کے لحاظ سے تم میں خیر ہوں اور لفظ کے لحاظ سے بھی تم میں خیر ہوں تو یہ کس بات کی غم کرتی ہے قرآن کہتا ہے کہ مومن خیر ہے مصطفیٰ اپنے گھر کو اپنے خاندان کو اپنے نصب کو خیر سماتے ہیں یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ سرکار کے بارے دین اور چمنا آبا و اجداد کافر نہیں بلکہ خیر مومن مبحد تھے جب تو سرکار علیہ السلام نے ان کو خیر فرمایا آج اگر سعودی عرب والے گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخیں تو ان کے کہنے سے سرکار کے والدین پر الیاد بلّہ الیاد بلّہ کفر کا فتوا کوئی مسلمان چسپا نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن کیا کیا ہے وہ تکل ساجدین محبوب تیرے وہ سجدہ کرنے والے آبا جب وہ سجدہ کرتے تو ان کی پشتوں میں میں تجھے دیکھتا تھا تو سرکار علی سراک السلام کے آبا و اجداد کو اللہ ساجدین فرمائے اور حضرت ابن باس اس کی تفسیر مومنین سے کرے یعنی کہ اللہ ان کو مومنین فرمائے تو کس کا یہ دل گردا ہے اللہ زب کوئی شخص اپنے ماں باپ کے لیے ایسے کلیمات استعمال نہیں کر سکتا تو سرکاری دو عالم سلط اللہ تعالی علیہ کے نسب عبارک پر اللہ زب اللہ کیسے کلیمات ادا کر سکتا ایک بات دیکھیے جس شخص کا باپ کافی ہو اور وہ مومن ہو زبردست دیندار ہو وہ بھرے مجمے میں مسلمانوں میں اپنے باپ پر کبھی فخر کرے گا میں یہ ہوں نہیں اس لیے کہ کافر کی کیا اوقات مسلمان کے سامنے لیکن جنگِ فنین کا مطالعہ کیجئے آپ مسلم شریف اٹھا کر دیکھیے جب سرکار علیہ السلام کو کافروں نے نلکارا آپ نے فرمایا میں عبد المطنف کی اولاد ہوں فرماتے ہیں میں عبد الملب کے اولاد ہوں اس وقت مسلم کی شرا کرتے ہوئے تمام بہادر نے لکھا سرکار نے اپنے دادا کے نصب کو بطور فخر پیش کیا یہ بات کی بن دلیل ہے کہ مومن تھے ورنہ سرکار نبی ہے نبی کسی کافر کی تعریف نہیں کرتا سرکار نے کافروں سے کہا کہ تم مجھے ہٹاؤ گے میدان سے میں عبد المطلف کے اولاد ہوں میں عبد المطلف کے اولاد ہوں کہ جو خانہ کعبہ کا متولی تھا مسلم میں حدیث موجود ہے ذکر اور کتاب موجود ہے تو یہ تمام شبائد اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام مواقع ایک بات دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ مشرق کس کو کہتے ہیں اور کافر کس کو کہتے ہیں یہ بات یاد رکھیے مشرق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کو کسی انسان کو کسی فرشتے کو کسی روح کو خدا کہہ دے ایک یا وہ اللہ کو بھی مانتا ہو اور کسی کی اتنی تعظیم کہے کہ خدا یہ بھی ہے یہ بھی ہے معام اللہ تو یہ شرک ہے شرک خاری جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک میں کہتا ہوں یہ شر کی تعریف نہیں ہے امت کو الجھا رہے ہو شر کی تعریف یہ نہیں ہے ورنہ انا دیکھیے اللہ کی صفت رحیم نہیں ہے اللہ کی صفت رعف نہیں ہے اور قرآن سرکار کو کہتا بلین رعف رحیم تمہاری تعریف سے تو خود قرآن شرف کی دعوت دے رہا تھا اگر یہ تاریخ شرکی کی جائے کہ اللہ کی ذات و شفات میں کسی کو لانا شرک ہے تو اللہ کریم نہیں ہے یہ اللہ کی صفت نہیں ہے قرآن گھاؤ قرآن کیا کہتا ہے حضرت جبریل کے بارے میں اور سرکار کے بارے میں کہ ان لہول قول کریم یہ میرا جبریل اور یہ میرا مصطفی دونوں کریم ہیں تو اللہ تو خود کریم کہے اللہ سمی نہیں ہے اللہ بصیر نہیں ہے اٹھا 15واں پارہ اللہ کا فرماتا سبحان الذي اصراي عبدي ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنور يهمه من اياتنا انه هو السميع البصير میرے مصطفی نے جب سیر کی اور میری نشانیوں کو دیکھا تو وہ سمیع بھی ہو گیا بصیر بھی ہو گیا۔ تو دیکھیے ساری شباب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے تو اہل عقیدہ ہے کہ اللہ جتنی صفارت چاہتا ہے اپنے بندوں کو دیتا ہے لیکن ایک چیز اللہ کسی کو نہیں دیتا یہاں تک کہ محمد عربی کو بھی نہیں دی وہ کیا الوہیت کے خیال خدائی دینا خدائی دینا یہ اللہ نہیں دیتا مکہ کے کافر اس لیے مشرک تھے کہ وہ خدائی دینے کا عقیدہ رکھتے تھے تو خالی یہ کہہ دینا کہ سفاق ماننے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کریم ہے اللہ کے رسول روف ہے تو شرک میرے عزیزوں صرف اتنا بٹھا لیجئے کسی دوسرے کو خدا کے نہ شرک شریک کرنا شریک شریک بمانا کسی کو جس طرح اللہ کو خدا کہہ رہے ہو اس کو مستحق عبادت مان رہے ہو اس کو مستقل مستقل ذات کے مالک مان رہے ہو اس کے علم کو غیر متراہی مان رہے ہو اس کے علم کو ذاتی مان رہے ہو بغیر کسی دیے مان رہے ہو ایسا عقیدہ کسی شخص کے بارے میں خواہ جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے تو کوئی رکھتا نہیں لیکن سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی رکھے تو وہ بھی مشرق اور کافی رکھتا شرک صرف کہتے ہیں کسی کو تھے یہ سارے آپ سرکار کے والدین پر نقطہ چینی کر کے کہاں پہنچ گئے ہیں ان شاء اللہ وہ علماء حوالہ دوں گا لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ سرکار کے والدین مشرک ہے تو ایک حوالہ پیش کروں کہ کس بت کو سیدھا کیا ابد الف نے سیدھا کیا عبد المناف نے کس بت کو سجدہ کیا اقسا نے کس بت کو سجدہ کیا حضرت عبداللہ نے کس بت کو سجدہ کیا بی بی آمین نے کس بت کو سجدہ کیا مجھے بتاؤ جب دلیل نہیں دین ٹھیکے دار آپ ہیں کہ جس کو اسلام میں رکھ دیں کسی کو نکال دے میرے آقا کی برکتیں اللہ اکبر کہ کے اللہ کسی کے بات کو گالی دے دی جائے کسی کے بات کو کافی کہہ دیا جائے کسی کے بات کو پانسی کہہ دیا جائے جواری کہہ دیا جائے تو بندہ چاہے کتنا نیک ہو اس کا خون جوش مارتا ہے تو یہ آپ کا دل گردہ ہے کہ ماد اللہ سرکار علی السلام کے والدین کو کافی کہہ دیا جائے اللہ تو اس کلیمات سے ماد اللہ سن ماذ اللہ سرکار کے کل کو اور آپ کو کتنی اہمیت پہنچ رہی ہوگی اور قرآن کہتا ہے رسول لنیا جو میرے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے اللہ فرماتا میں دنیا و آخرت دونوں میں اس پر لانت کرتا ہوں دنیا و آخرت دونوں میں اس پر لانت کرتا ہوں تو دیکھ مشرک اس کو کہتے ہیں جس نے کسی کو خدا بنایا ہو سرکار کے والدین کے لیے یقیدہ کوئی بڑے سے بڑا ماہر مودودی صاحب کو اس مسئلے میں بحث کرنے کا بڑا شوق ہے لیکن میں ان کی پوری جماعت کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ حوالہ اس پر لائیے حوالہ لائیے عالم ہو دریلوں سے گفتگو کرو کسی بات پر تنقید کرنے سے پہلے پہلے دلیل ہو تو مشرق ہونا کوئی ثابت نہیں کر سکتا رہا قبر قبر کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجیے رسول آیا رسول نے ایک احکام بیان کر دیے اپنی ذات کو بطور نمونہ پیش کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ہے یہ تمام باتیں ہیں اب سامنے والا شخص جو رسول کو دیکھ رہا ہے اس کے وجود کو دیکھ رہا ہے وہ کہے میں آپ کو نہیں مانتا تو یہ کفر کیا ہے یہ کفر ہے آپ جو دعویٰ توحید پیش کر رہے ہیں میں نہیں مانتا یہ کفر ہے مجھے بتائیے حضرت عبد المطلف کے اوپر کون سا رسول آیا تھا حضرت عبداللہ کے پاس کون سے رسول آئے تھے تو اب پتا چلا کہ جس دور میں کوئی رسول نہ آئے اس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے علماء فرماتے ہیں اس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے فطرف زمانہ اس میں صرف بندے کا کامل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرے وہ کیا نہ کرے شرک نہ کرے جب سرکار حضرت عبداللہ اور بی بی آمینا عبد المطل میں نے درس بخاری میں اس پر تقریباً آٹھ یا نو درس بخاری جو ویب سائٹ موجود ہے میں نے مفصل حضرت آدم تک حضرت ابراہیم تک سرکار کے ایک ایک والد کا نام گلوایا اور مسترد تاریخ کی کتابوں ثابت کیا کہ تمام مباحث تھے غار ہیرا میں عبادت کرنے والا سب سے پہلا شخص سرکار کے دادا حضرت عبد المطلق کے حوالے سے شفا نمبر کے حوالے کے ساتھ ہم نے ویب سائٹ جس کا گھر ہے وہ رب بہتر جانتا جس کا گھر ہے وہ رب بہتر جانتا تو یہ بات پر کافر کہے گا یہ بات کوئی مشرک کہے گا الزب اللہ الزب اللہ جب آپ ابرہ کے پاس پہنچے ابرہا جو اپنے سفید ہاتھیوں کو لے کر آیا ہوا تھا ابرہا کے ہاتھیوں نے جیسے ہی حضرت عبد المطلق کو دیکھا علامہ سرقانی شار بخاری علامہ کسلانی لکھتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب کھڑے تھے تو آپ کی پریشانی سے سرکار کا نور ایسا نکل رہا تھا کہ اندھیری رات میں جب وہ نور بیت اللہ پر پڑتا تو بیت اللہ روشن ہو گیا تھا آپ جب اس حالت کے اندر اب رہا ہاتھی کے ساتھ پہنچے اب رہا اپنے ہاتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا آپ کی پیشانی مبارک سے سرکار کا نور نکل رہا تھا علامہ سرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو سیرت کی دنیا میں جن کا ایک مقام ہے وہ کہتے ہاتھیوں نے جب آپ کی پیشانی کو دیکھا تو آپ کے سامنے وہ سفید خون ہاتھی ایسے بیٹھ گئے جیسا اونٹ اپنے مالی کو بٹھاتا ہے اور ادب سے بیٹھ ہیں اللہ نے بطور کرامت ہاتھیوں کو زبان کا فرمائی اور ہاتھیوں نے عبد المطلف سے کہا رضی روی الحرن کہ السلام و یا نور و فی فى یا كا عبد المطلف اے عبد المطلف سلام ہو اس نور کو جو تیری پشت میں موجود ہے سلام ہو اس رول کو جو تیری پشت میں موجود ہے یہ تمام تاریخ کے شمائد وہاں پر تفصیلی طور پر گویا کہ میں نے ارض کیے ہیں تو یہاں تک تو پتا چلا کہ نبی یہ پاک سب نما تعالیٰ علی سلمات کی بار گرامی پر تختی کا مسئلہ کرنا عیات اللہ کسی مومن کا کام نہیں ایک بات دوسری بات یہاں پر میں ارض کروں بعض لوگوں کو جو ایک غلط فہمی اور شاہدہ پہنچ گیا ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے بازار میں نے کہا میرا امام اتنا بڑا استاد نہیں تھا اللہ حضم اللہ اتنے بڑے بڑے شاقی رسول جو ان کی تقریب کرے اس بات کی ڈری ہے کہ وہ نبی پاک کے نفر کے بارے میں کبھی ایسی زبان تراضی کرنے والی شخصیت نہیں سب سے پہلے اس مسئلے کو اشرف علی تھانوی صاحب جس کو عالم ربانی کہتے ہیں جن کو اپنا بدد مانتے ہیں مولوی رشید احمد صاحب گندوئی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تمام درائش میں تنقید بطور دعوت فکر دے رہا ہوں میرا کوئی ارادہ فرق عوایت نہیں بلکہ میرا کوئی ارادہ کسی مسئلے پر بحث نہیں بلکہ میرا ارادہ کہ حق قبول کرنے کی استطاعت پیدا کرو پہلے رسول کو لو جو رسول کو چاہے اس کو لو اور جو رسول کو نہ چاہے مولوی درکنار آپ کا والد بھی ہو اس کو اس طرح نکال کر پھینک دو جس طرح کے دودھ سے مکھی کو نکال دیا جاتا ہے یہ مومن کے امام کا تقاضہ ہونا چاہیے مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب سے فتح رشیدیہ میں کسی نے پوچھا کہ سرکار کے والدین مومن تھے اللہ رضب اللہ دوسرا لفظ نہیں کہہ سکتا تو جواب دیتے امام اعظم کا مذہب ہے کہ وہ مومن نہیں کافر سے معامل اللہ میں تمام علماء دیوبند کو دعوت فکر دیتا ہوں وہ امام صاحب کا فتوا مجھے بھی تو دکھائیے گنگوئی صاحب نے جس کی پشت پشپنائی کر کے احتجاج کو پھیلایا کہاں ہے وہ امام صاحب کا فتوا الحض گنگوئی اب میں پوچھتا ہوں دیکھیے علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفصیر روح المالی کے مصنف وہ بھی حنف ہیں ٹھیک علامہ تفصانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کا رجوع ثابت کیا ایک علامہ قاضی صنع اللہ تفسیر مظہری یہ بھی خانفی ہے ان کے علم کے سامنے گنگوئی صاحب کا علم کچھ نہیں کیونکہ یہ اپنے وقت کے پرانے بزرگ اکابر ہیں کہ جس کے مسلط پر جن کی عبارت پر تمام لوگ متفق ہو جاتے ہیں علامہ سید محمود آلو سی رحمۃ اللہ نے تفسیر روح الماہنی کے اندر وہ تقلبا فر ساجدین کے کی تحت کیا لکھتے ہیں میں ان کے ایمان افروز کے ایمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ یہ, یہ سختی اور یہ بیان اس لیے ہے کہ کوئی اس کیونکہ شیعہ لوگ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ حنفی جو ہیں امام اعظم کے ماننے والے وہ سرکار کے والدین کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں تو میں ان تقریبی آبازوں کی جڑیں کاٹنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حریف مارے کبھی یہ فتمہ نہیں دیا یہ جھوٹے لوگوں نے امام اعظم کی طرف منسوخ کیا ہے اگر دیا ہوتا تو کوئی ایک مستند عالم اس بات کو آگے تو بڑھاتا لیکن دیکھیے حنفی تاجدار علامہ سید محمود عالوی بردابی حنفی روح رحمانی کے اندر لکھتے ہیں کہتے ہیں وہ تسلوم ساگدید کہ آپ کا نور جب آپ کے والدین کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا کہتے سے کیا مطلب فرماتے وسط دن ابھی آیا تھی انا ایمان اب اس آیت سے ہم حضرات سرکار کے والدین کا ایمان لیتے ہیں اللہ معرم لکھتی آگے کیا لکھتے ہیں انا اکشل کفا مجھے ڈر ہے اس شخص پر کہ وہ کافر ہوگا انا من اللہ الله عما جو ان دونوں کے متعلق یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے متعلق غلط ارادہ لگتا ہے علامہ سید محمود سی کہتے انا اخشل مجھے اس سے کافی ہونے شکے کہ کہ وہ کافی کر نہ مر گائے اللہ اکبر اتنی بڑی بات دیکھیے علامہ محمود احمد آلوسی نے لکھی شاہ بر اللہ محدید شاہد کافی شناب اللہ تفصیل مظہر رحمۃ اللہ علیہ کہ جب تک یہ تفاثیر علماء دیوبند کی اللہ مریلیوں میں نہیں آتی تو ان کی لائبریری تکمیل پذیر نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں بسم اللہ کر کے میں پھر یاد دلاتا ہوں کہ تفصیل مظری کو کھولئے اور دیکھیے تحت کہ کیا لکھا ہے اور پھر گنگوئی صاحب کی کتاب کو سامنے رکھیے رحمت اللہ تکریمہ کے تحت لکھتے ہیں فرماتے کل सरकार के کے جتنے والدین सारे मुसलमान ہیں सारे مسلمان है میں کہتا ہوں, ہوں گن سارے کے نے سارے اللہ اکبر. اللہ اکبر کے کے بار بار ذکر سنا ہوگا جس میں تمرکار تھے حضرت علیہ السلام کا امامہ تھا. حضرت موسا کی نارائن تھی حضرت موسا کا تھا. حضرت آدم کا ڈبا تھا وہ بنی اسرائیل کے پاس تھا پہلے پارے دوسرے پارے کہ اندر یہ بیان موجود ہے کہ بن اسرائیل قوم سے مار کھانے رکھتے پر غالب ہوتے تو تابوت سکینہ کو اٹھا کر اپنے سامنے رکھتے اور کہتے مولا اس تابوت کی برکت سے ہمیں فتح دے قرآن میں بھی ہے تفاشر میں بھی ہے کہ اللہ اس تابوت لکڑی تو بہت ساری ہوتی ہے لکڑی کی بدولت نہیں اس کے اندر جو انبیاء کے تبرکات تھے حضرت ابراہیم کا حضرت مسا کا آسا, حضرت مسا کی نالے حضرت, حضرت کا عمانہ. حضرت آدم کا چھپا اور سرکار علیہ صلاط السلام کی ایک تصویر جو قدرت نے بنائی ہے اس میں حضرت ابو بکر بھی ہیں اور حضرت عمر بھی ہے کہ سرکار علیہ سلاط السلام کے حضرت شریف کا نے کہا نے کہا آپ کی نماز کی حالت ہے وہ تصویر پہلے سے موجود تھی جو تابوت سکینہ کے اندر تھی دیکھیے یہ تابوت سکینہ ان تبرکات کی وجہ سے اتنا ممتاز ہوا اتنا آلہ ہوا کہ جب بنی اسرائیل اس کی برکت سے دعا کرتے تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول کرتا اور کافروں پر ان کو غلبہ دیتا لیکن ایک دور ایسا آیا کہ بنی اسرائیل نے تابو تک سکینہ اٹھا کر ایک کونے میں رکھ دیا اور قریب میں پیشاب وغیرہ کرتے بولو براج کرتے اب یہ لکڑی کے تابو کے قریب انہوں نے پیشاب وغیرہ کیا آج سرکار کے لگائے ہوئے باغ کو آپ نے دیکھا ہوگا کس قسم میں اجاڑ دیا گیا ہے اکھڑ دیا گیا ہے چلو آپ نے اُن کا بڑے شر کو تھا ہم نے کہا باؤنڈری مار دیتے آپ کم سے کم اپنی آنکھوں سے درخت کو تو دیکھتے جو حضرت عثمانی غنی کے بعد میں میرے مصطفی لگائے تھے ہم اس درخت کو تو دور سے دیکھ لیتے چلے ہمیں قریب نہ جانے دیتے آپ لیکن دور سے ایک حد بنا دیتے تاکہ دور سے ہم اپنے حبیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے پس سے اکد جس درخت پر لگا ہوئے اس درخت کو ہم دیکھ لیتے اس کنویں کو دیکھ لیتے جس نے مستفا نے پانی دیا تھا اس دیوار کو دیکھ لیتے جس کو مصطفیٰ نے ہاتھ لگایا نہیں لگانے دیتے ہاتھ ہم اس کے قائل ہیں واقعی میں ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں کہ ہم اس کو ہاتھ لگا سکیں ہمارے ہاتھ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو جڑوں سے کاٹ دیا کاٹنے کے بعد بھی تمہاری حوص ختم نہ ہوئی تم نے وہاں پر غلاکتیں پھینکی کہ کوئی مسلمان اس کے قریب نہ چلا جائے الیا بلّہ لیکن دیکھیے تابوت فکیلا مفسرین لکھتے ہیں علامہ راضی لکھتے ہیں کہ تابوت فکینہ جب رکھا ہوا تھا تو بنی اسرائیل نے اس کی عظمت کو کھو دیا اور قریب میں پیشاب کرتے اللہ نے ان پر آزاد پیدا کر دیا اور بنی اسرائیل کی ایند سے ایند اس کافر بادشاہ نے بجا دیا کیوں اس لیے کہ انہوں نے تابوت سکینہ کے اندر جو انبیاء کے تبرکات تھے اس کی توہین کی میں آپ سے پوچھتا ہوں معذرت کے ساتھ اس تابوت کے اندر کوئی نبی تو نہیں تھا نا بلکہ کیا تھا نبیوں کا امامہ جو امامہ نبیوں کی پیشانی سے لگتا تھا وہ تھا جو نالین مقدسہ انبیاء کرام خصوصاً کلیم علیہ السلام کے پائے اقدس سے لگتی تھی وہ تھی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی انبیاء اس کی رسل کا اتنا عظیم مقام ہے کہ ان کی توہین تو درکنار ان سے جو چیز لگ جائے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنی ممتاز ہوتی ہے کہ اگر کوئی قوم اس کی تعجیب نہ کرے توہین کرے تو اللہ اس قوم کو ختم کرے میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ نال جو حضرت مسا کے پاؤں لگی چند ساتھ لگی ہوگی وہ علامہ جو حضرت کے سر وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مغبور ہے تو میرے نبی جس کے سدف دس میں نو مہینہ رہے وہاں اللہ کی بارگاہ میں کتنی عمل ہو آپ مرتبہ بتائیے اللہ ادب اس کے علاوہ میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں جو مفسرین خوش الرحل مانی نے لکھا کہ حضرت صالح السلام کی جنت میں جائے گی کیوں اس لیے کہ نبی سواری کرتے تھے نبی کا جسم جس چیز پر لگ جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتی روح المانی اسی آتے کری میں کہتا ہے. حضرت صحال علیہ السلام کی جنت میں جائے گی ابراہیم علیہ السلام کا بٹڑا جنت میں جائے گا اسماعیل علیہ السلام کا دمبا جنت میں جائے گا یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی عزیر علیہ السلام کا درازگوش جنت میں جائے گا سلیمان علیہ السلام کی وہ چوٹی جنت میں جائے گی جس سے آپ نے کلام کیا تھا اتنا شخص ملا اس کو جنت مل گئی بالقی کا ہد جنت میں جائے گا اصح کا وہ کتا جنت میں جائے گا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ جنت میں جائے گی موسیٰ علیہ السلام کی گائے جنت میں جائے گی میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کہ حضرت یونس علیہ السلام اور ان تمام انبیاء کے تبرکات جنت میں جائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جسم انبیاء سے لگا ہے میں پوچھتا ہوں یونس علیہ السلام کو چند عرصے کے لیے جس مچھلی نے پیٹ میں رکھا وہ مچھلی جنتی ہو جاتی ہے چند ساتھ کے لیے ادیر علیہ السلام جس سواری پر بیٹھے وہ سواری جنت ہو جاتی ہے میرے محبوب کی والدہ نے جنگ میں رکھا وہ جنت میں کیسے نہیں کہ کی نہیں تھی، فضیلت بکری کی نہیں تھی جائیں گے جسم جس سے ممتاز ہو جس سے مس کیا ہو کوئی میں کہتا ہوں اتنا بڑا بدبخ قسم کا شخص ہوگا جو یہ بات کر سکتا ہے الح ایک مسلمان سرکار کی سراۃ السلام کے گرامی کے متعلق اور آپ کے آبا کے متعلق ایسے قول گویا کہ نہیں کر سکتا اس کی تشریف اب سے مراد کون ہے موضوعی صاحب نے یہاں پر بہت زور دیا ہے کہ اب سے مراد جناب جو ہے کہ کہاں سرکار کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہے لیکن میں ان کی تمام جماعت کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر تقسیم القرآن اٹھائیے دیکھیے دی میں, میں, میں نے وہی دلیلیں بیان کیے جو چودہ سو سال سے صحابہ سے لے کر آج سے غلما لکھ رہے ہیں الحمدللہ ایک دلیل کا جواب کوئی دے سکتا لیکن پھر بھی میں درد کو دیتا ہوں کہ یہاں پر دیکھیے ابراہیم الی ابھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب سے کہا تو دیکھیے کسی مسلمان کی تکفیر کرنے کسی شخص کو قابل کہنے کے لیے کتی دریف چاہیے کیا کہ جس میں کوئی شک نہ ہو اب دیکھیے ایک ہوتا اب ایک ہوتا یہ دونوں عربی کے لفظ ہے لیکن دونوں کے استعمال میں فرق ہے والد جو لفظ ہے یہ خاص اس آدمی کے لیے بولا جائے گا جس سے وہ بچہ پیدا ہوا والد حقیقی بات کے لیے لیکن ابن یہ عام ہے یہ دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے والد کے لیے استعمال ہوتا ہے پتا چلا جس لفظ میں شک آ گیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس دلیل کو خاص کرنے کی کہ آپ نے حضرت ابراہیم کے والد بہت سے مراد لے لی یہاں سے جمہور مفستری نے لکھا کہ اب سے مراد سچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اپنی دیگر کتابوں کے اندر حضرت ابراہیم کو یاد کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ماض اللہ پنڈت الحب قاضی حسین صاحب اسلام لا رہے کو دھوئے اللہ کے خلیل کو پنڈت زیادہ کہنا الیا زبینا الع زبینہ میں کہتا ہوں کہ ایک ہندو دھرم کا کوئی برہمن بھی مسلمان کے کسی پیشوا ایسے گستاخی نہیں کر گزرا ہوگا جو مودودی صاحب اپنی اور اپنی خباخت سے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق اللہ،, اللہ رب العزت ایسے گستاخوں سے ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسل کو محفوظ فرما یہاں پر دیکھیں روح مانی نے جو لکھا ویم سنتی آزارا والد ابراہیم علامہ روح المالی ہیں کہ یہاں پر اب سے مراد چچا ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ آزار اللہ یقن والد ابراہیم آغر جو تھا وہ حضرت ابراہیم کا والد نہیں تھا ایک بات دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے دعویٰ کیا کہ لفظ یہ اب جو ہے یہ چچا کے لیے استعمال ہوتا ہے دادا کے لیے استعمال ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق ہے اور ان کے چچا حضرت اسماعیل ہے اور ان کے دادا حضرت ابراہیم ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال ہوا ہونے کے قریب ہوا تو آپ نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے کیا کرو گے تو قرآن مجید فرقہ نے حمید نے شاہ فرماتا قرآن سے عربی کسی اور کتاب میں نہیں ہے اب دیکھیے پیڑا پارا انہوں نے کہا کہ نا عبدو الح کا اے ہمارے والد ہم عبادت کریں گے تمہارے رب کی وہ الح آبا اور تمہارے آبا تمہارے آبا کہ رب کی کون آبا ابراہیم و اسماعیلا و اسحاقہ تو دیکھیے یہاں پر آپ حضرت عبرا... حضرت ابراہیم علیہ السلام ان اولاد کے دادا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل یہ کیا ہوتے ہیں چچا ہوتے ہیں لیکن دیکھیے چچا کے لیے بھی وہی رب استعمال ہو رہا ہے والد کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اور دادا کے بھی لب استعمال ہو رہا ہے تو قرآن نے یہ کر دیا کہ لفظ اب جو ہے یہ باپ کے لئے خاص نہیں بلکہ یہ چچا اور دادا کے بھی کہا جاتا ہے اور حضرت ابراہیم نے تو خود دعا کی تھی ربنا غفر لے والی مولا میرے والد کی مغفرت کر دے تو حضرت ابراہیم تو خود اپنے والد کا نام لے کر گویا کے انصاف فرماتے میرے والد کی مغفرت کر دے تو جمہور سیاق و سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ آپ کے چچا آگر ہے جو اللہ رب العزت کے سوا کسی اور بتوں کی عبادت کرتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کیوں کرتے ہو خود فرمائیے اللہ رب العزت مقام انبیاء کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے ایک آخر مختصر سا مسئلہ حل کرتا ہوں توجہ فرمائیے ایک دفعہ درج پاک کر لیجیے آج کل ایک عقیدہ بن چکا ہے جس کو میں کہوں ہم یہ کہتے ہیں کہ مستعفی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو دی یہ تو شرک ہے سامنے کا کیوں شرک ہے بھائی بولے دور سے کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم نے کہا پھر تو کہا جب دور سے دیکھتا ہے وہ تو خدا ہوتا ہے ہم نے سامنے پھر قرآن کی وہی آیت میرے سامنے ہے ایک دفعہ تم دل دیکھ اللہ پری بے شاہ فرماتا ہے سوریہ آراف ہے نو رکو ہے یا بنی آدم لا یس نن اے بنی آدم شیطان تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح کہ تمہارے آبا کو جنت سے نکالا جس سے ان کا لباس اتر گیا اور یاد رکھو اے بنی آدم اللہ کہہ رہا اللہ اے بنی آدم یاد رکھو یراکم शैतान तुम्हें देखता है تمہیں دیکھتا ہے ہوا وہ کبیل ہوں اور اس کے پورے قبیلے والے دیکھتے ہیں کہاں سے دیکھتے ہیں اللہ پرماتا تم ان کو نہیں دیکھ سکتے اب یہ کہا جائے کہ دور سے دیکھنا یہ خدا کی سمت ہے تو قرآن کہتا ہے کہ شیطان اکیلا نہیں اپنی پوری ضروریت کے ساتھ انسانوں کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے انسان اس کو نہیں دیکھ سکتے تو نہیں دیکھنا اب وہ کہتے ہیں کہ جناب مصطفیٰ علیہ السلام کا دربار کھلے نظر آ رہا ہے ہم نے کہا نہیں تو کہا وہ تمہیں کیسے دیکھ رہے ہم نے کہا وہاں قرآن جو پڑھو گے تو ہوگا کہ نہیں ہم نے کہا وہ کہنے لگے ہوگا ہم نے کہا ابلیس کے دور سے دیکھنے پر کوئی ہو گئی اور مستفا کے دور سے دینے سے اللہ ہو گئی اللہ رب العزت ایسے فاصل عقیدے سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ کریں اس کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ مستفا وہاں سے کیسے سن لائیں گے دیکھنے کا مسئلہ تو ہوا کہ شیتان کو دیکھنا مان لیے رسول اللہ کا نہیں استفاد کیسے سنیں گے میں نے کہا دیکھا اللہ کی شان ہے کہ اس کے آگے سننے والی بات میں اللہ نے بیان کر دیا دیکھیے جنت کہا ہے وہ آسمانوں کے اوپر سدرت الحاق کے پاس جہنم کا ہے اللہ راضی فرماتے جنت اور دوزخ میں کروڑوں خربوں سال کا فرق ہے مسافر جو کربوں کھڑوں سال کی ہے یعنی وہ سدرت الطاق سات و آسمان سے اوپر سدرا کے قریب جنت ہے جنت سات زمین سے نیچے تا تراب اور ہے آپ جب جنتی جنت میں چلے گئے جہنوی جان میں چلے گئے تو پھر کیا ہوا پران کہتا ہوا نادا شاب جنتے جنتوں نے کہا جنتیوں نے کہا جہنمیوں سے ان قد وجدنا ماں بہادنا رب الحق کیا تمہیں وہ چیز مل گئی کہ جو اللہ رب العزت نے واقع حق کیا تھا تو امام راضی کہتے ہیں کہ وہ جنت وہاں ہے شدرت التحا کے پاس اور یہ ہے تحت سرائے پر یہ کہتے ہیں دور سے ندا کرنا شرک ہے اور یہاں پر اللہ فرماتا ہے وہ نادا جنتی ندا کریں گے جہنمیوں کو جنتی پکاریں گے جہنمیوں کو کہ وہ جہنمیوں تمہیں وہ مل گیا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اب وہ جنتی وہاں سے پکارے گا اس کی آواز ایک جنتی کوئی بھی ہو سکتا ہے ایک جنتی کی آواز جہنم میں جا کر گویا کہ ساتوں آسمان کو چیرتی ہوئی پورے عالم کو چیرتی ہوئی ساتوں زمینوں کو چیرتی ہوئی تا تب سرا میں جا کر جہنمی کو پہنچے گی اور جہنمی اس کا جواب دے گا وہ جناب ایک جنتی کی آواز جہنوی تک پہنچ سکتی ہے جہنوی کی آواز جنتی تک پہنچ سکتی ہے جب یہ شرک نہیں ہوا تو مصطفیٰ کا یہاں کا سلام وہاں سننا کیسے شرکت یہ تو قرآن کہتا ہے یہ دور آواز پہنچانا یہ شرک نہیں ہے اسی لیے میرے امام امام قبر پر کروڑ رحمت فرمائے مسئلہ ہی حل کر دیا فرماتے سنو سنو اسلام کو تم نے کہا سمجھا انسان کو بھی تم نہیں سمجھ سکتے کیا سمجھتے ہو تم انسان کو فرماتے البود الشدید والقرب الشدید لئی من ان موانا کسی آدمی کا دور ہونا اور کسی آدمی کا قریب ہونا اس کی آواز نہ سننے سے بریب نہیں اس لیے کہ قرآن ہو جاتا ہے کہ تاثر سرا کے پاس جانم ہے اور اندر منتا کے پاس جنت ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے کرام کریں گے تو دو دور سے بولے وہ خدا اور جو دور سے سنے وہ خدا تو کتنے خدا ہو گئے شیطان کو بھی پھر خدا کہنا لازم آئے گا اللہ آزم اللہ ادھر سے جنتی جو دور سے پکارا ہے اپنی آواز کو پہنچا رہا ہے اور وہ آواز جا کر جہنوی کو پہنچ رہی ہے اور وہ جہنوی دور سے سن رہا ہے جناب دور سے سننا صفت ایک جہنمی کی ہو سکتی ہے تو اللہ رب العزت نے جن کو مقام میں فخر فرمایا ہو ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا ان کی بسارت کا عالم کیا ہوگا اللہ قرآن پڑھنے کے ساتھ اس کا فہم اطا فرما سلیم التباہ کے ساتھ عقلِ سلیم عطا فرمائے اور جو محاسم اور انبیاء کے مراقب اور انبیاء کے درجات بیان کیے گئے اللہ رب العزت اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور دعا فرمائے اللہ رب العزت سرکار علیہ السلام کے جملہ نصب جن جن کا تعلق سرکار کے ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اگر کوئی رشتہ کام آئے گا تو وہ میرے نصب کا ہوگا میرے رشتے داروں کا ہوگا میری اولاد کا ہوگا تو دعا فرمائیے اللہ رب العزت سرکار کے نصب کا احترام کرنے کی توفیق مرحمت سرکار کے جسم مقدسات جن چیز کی نسبت ہو گئی اس چیز کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی اس کی تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس قرآن پاک کی برکت سے اور سرکار کے درجات اولیا کی برکت سے ہم تمام کے جو اوقات ہم نے سرو کیا ہے اس کے بدلے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ادر اور ایمان کا ثمرہ نسیح فرمائے ایمان پہ رے موت مدینے کی جدید میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے واخا وانا الحمد الحمدللہ رب العلوم